کہ تم ان میں سے نہیں صحیح. تو گویا کہ اجازت ہی دی, دی, دی مطلق کہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ چونکہ اوزر ہے لہذا تخنے کا مسئلہ نہیں ہوگا صحیح. اب یہی تین اصول نماز میں ہے کہ اگر آپ نماز میں تقبراً تخنے ڈھکے ہوئے ہیں تو مکرو تحریمی اگر تکبراً نہیں ہے غفلت کے ساتھ ہے تو مکرو تنظیحی اور اگر واقعی کوئی صحیح عذر ہے تو پھر یہ بالکل جائز ہے हم. اب اس میں مسئلہ یہ کہ پینٹ کو فولڈ کر کے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ نہ پڑھی جائے اس لیے کہ اس کی الگ حدیث میں معانت آ گئی نوی کریم نے کپڑا پلٹ کر نماز الٹے کپڑے میں نماز اور کپڑے گرس کر نماز پڑنے سے منع فرمایا جسنے اچھا سے مراد وہی ہے کہ اس کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا زیادہ ایسا نہ کریں شلوار بھی جس طرح کی جاتی ہے ہاں شلوار ہے بھی اس طرح اوپر کر کے کرتے ہیں یہ بھی نہ کریں پینٹ کو فولڈ نہ کریں اگر آپ کی پینٹ لمبی ہے بالفسٹ اس کو ایسے چھوڑ دیں اچھا اگر تکبر نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ مقروع تنظیح ہی ہوگا اور مکرو تنظیم فیل گناہ نہیں ہوتا اچھا اگر آپ فولڈ کریں گے تو یہ گناہ کے زمرے میں آ جائے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت لازمی اچھا اس میں ایک اور چیز دیکھی گئی تحمد جس طرح باندھتے ہیں ہمارے جس طرح رواج ہے تحمد باندھنے کا پاکستان میں تو وہ بھی اندر اس کو فولڈ کرتے ہیں تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وی وسلم سے بھی ثابت ہے کہ وہ تہمد باندھا کرتے تھے جی لیکن ہاں اب وہ طریقے میں کوئی مختلف ہے کچھ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں دیکھیں فرق یہ ہے کہ شلوار میں اظہار بند موجود ٹھیک ہے گرسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پہ حکم وہ لگ جائے گا اور تہبند کو اس طرح گھرسنے کے علاوہ آپ مضبوطی سے روک ہی نہیں سکتے ہیں جی ہاں یا تو آپ زابند باندھ لیں اس کے اوپر یا بیلڈ باندھ لیں جیسے حاجی حضرات ہوتے ہیں اور یہ ہم کرتے نہیں ہیں تو اس کی تو ایک واحد صورت یہی ہے کہ آپ اسے تھوڑا سا گھرسیں گے اور یہ ضرورت میں شامل ہوگا یہ ممانعت میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم کسلم بھائی وعلیکم السلام جی میں رائےسین مدھیہ پردیش سے محمد شکیل بات کر رہا ہوں انڈیا میں جی شکیل صاحب فرمائیے جی آپ کو سب سے پہلے رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد آپ کو بھی رمضان مبارک ہوں مفتی صاحب کو بھی مبارکباد شاہ نخواہ کو بھی مبارکباد شکریہ بہت شکریہ فرمائیے جی یہ میرا سوال ہے میرا سوال ہے ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی جی رفیم میرا سوال ہے میں پولیس میں ہوں جی میں پولیس میں ہوں تو میں روزے تو مکمل رکھ رہا ہوں اچھا لیکن نمازیں پوری مکمل جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پا رہا ہوں اچھا تو مفتی صاحب سے میری درخواست کی کہ مجھے بتائیں کہ میرے روزے مکمل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ڈیوٹی آور میں ڈیوٹی آورز کی وجہ سے جی اچھا اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی اوکے صاحب ایک یہ نماز میں ہنسی کے بارے میں کہا تھا اگر رکو و سجود والی نماز ہو نماز جنازہ نہیں رک و سجود والی نماز ہو آدمی بالی ہو اور وہ اتنی آواز سے کم از کم ہنس دے کہ اس کی آواز برابر والا سن لے تو ایسی صورت میں نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا ٹھیک اب یہ چاہے امام کا ہو چاہے مقتدی کا ہو دونوں صورتوں میں اگر امام ہنسے گا اتنی آواز سے تو اس کی بھی جائے گی اور سارے مقتدیوں کے چلی جائے گی اور اگر اتنی آواز سے نہیں ہنسے کہ برابر والا سنتا صرف سبس سن جس کو کہتے ہیں ہلکی سی ہنسی کے اپنے کام تھا کہ دوسرے نے نہیں سنی تو یہ مکرو ہے ٹھیک اور اتنی ہلکی کہ صرف ہونٹ ہی پھیلے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ صرف ایک مطلب خلاف اولا کام ہوا اس سے اس سے کوئی نماز میں فق نہیں پڑے گا ٹھیک تو کسی اور تک آواز نہ پہنچی یا صرف تبسم تو اس سے تو کچھ فق نہیں پڑے گا دوسرے تک آواز پہنچے گی نماز وزیر دونوں چلے جائیں گے ایک ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں تمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں تسلیم بھائی میں یاسین بول رہا ہوں لاہور والٹن سے جی یاسین صاحب فرمائیے کیا اللہ کا کرم ہے الحمدللہ بڑی بڑی مشکل سے پانچ سال کے بعد دوبارہ آج ساری ٹائم میں آپ سے میری ملاقات ہو رہی بات ہو رہی ہے ماشاء اللہ خوش آمدید ریسیو کرنے کا اور میری طرف سے مفتی صاحب مفتی اکمل صاحب کو بہت بہت مبارکباد رمضان کی اور جو دو دو دوسرے صاحب بیٹھے ان کو بھی بہت بہت مبارکباد یاسین بھائی تھوڑا سا ایک میں وضاحت کر دوں یہ کال ریسیو ساری باتیں جو بھی آتی ہیں ہمارے کنٹرول روم میں سب ریسیو کی جاتی ہیں اور کم و بیش ساری ہی فارورڈ بھی کی جاتی ہیں تو مطلب ریسیو کرنے میں کوئی ایسا ہمارا کو وہ عمل دخل نہیں ہے جس کی کال لگ جاتی ہے ریسیو ہوتی ہے میں نے اس کی وضاحت باقی لوگ غلط فہمی کا شکار دوست آج سے پانچ سال پہلے میری سری ٹائم میں آپ سے بات ہوئی تھی اچھا اس کے بعد سے کنٹینیو چار رمضان ہو گئے میں آپ کو کال کر ملاتا ہوں لیکن آپ کا نمبر ہی نہیں ملتا آپ کو خوش میں اسی ٹائم آ... پہ ملاتا رہا ہوں لیکن آپ سے میری بات نہیں ہوتی آپ کو خوش آمدید شاید قسمت میں یہ بات نہیں تھی جی جی فرمائیے مجھے بہ بہت زیادہ شوق تھا مفتی اکمل, اکمل صاحب سے بات کرنے کا اچھا اچھا تو پلیز کہ میں توہجد کی نماز جو ہے وہ عشاء کے بعد فوراً سو جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اگر آنکھ کھل جاتی ہے दी दी تو کت... کب تک پڑنی چاہیے اور اس کے کتنی رک... رکاتیں ہوتی ہیں اچھا یہ ہی کہ جو بندے نے نماز جمعہ کافی دیر سے چھوڑی ہو وہ چاہتا ہے کہ میں اب نئے سرے سے شروع کر کے جو پیچھے گزری ہیں ان کو میں ادا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا اگر کر سکتا ہوں تو کیسے ادا کروں گا یہ بڑی مہربانی آپ کی کہ مجھے بتا دیں بالکل آپ کو بتا میں نے عمرے کے لیے جانا تھا میرا بہت دل کرتا عمرے جانے کے لیے لیکن اچانک سے جو میں نے پیسے اکٹھے کیے تھے وہ کسی وجہ سے خرچ ہو گئے تو اب میں دوبارہ جانے کی کوشش کر رہا ہوں مفتی صاحب سے خصوصی دعا کرا دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اس ڈر کی حاضری نصیب ہو ان مفتی صاحب دعا بھی کریں گے تڑپ آپ اپنی قائم رکھیے پاس زر نہ ہو تو بے زر بلائے جاتے ہیں ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں یاسمین بات کر رہی ہوں اٹلی سے میں نے کل بھی کال کی تھی جی جی فرمائیے جی آپ کا پروگرام دیکھیں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے مفتی صاحب السلام علیکم بہت شکریہ اٹلی میں اس وقت کیا وقت ہے اس وقت بارہ بج کے دس منٹ میں اچھا دوپہر کے نہیں نہیں رات کے اچھا رات کے ٹھیک جی جی فرمائیے میں آپ کے پروگرام دیکھتے رہتی ہوں ریگولرلی بہت لگتا ہے کہ جیسے فیملی کی طرح ہی بڑے خوشی ہوتی ہے کہ ہم ادھر رہ کے آپ لوگوں کو جوائن کرتے ہیں جو بھی پروگرام آپ میٹلے وغیرہ سب بڑا اچھا لگتا ہے بہت شکریہ اور سوال میرا یہ اگر ریور بیوی کے پاس ہے اچھا لیکن وہ خاند پر ڈپینڈ کرتی ہے اور وہ زکاعت بیوی پہ فرد ہے یا خاند پہ ہے جب کہ ہاون کہتے ہیں کہ اس کی زکاط میں دوں نہیں ہے تو کیا قیامت کے تو ہوگی ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا آپ نے اٹلی سے کال کی بہت شکریہ جی مفتی صاحب پولیس والے بھائی نے سوال کیا کہ وہ انڈیا میں ہیں اور وہ جماعت ادا نہیں کر پاتے تو وہاں چونکہ حکومت اسلامی تو ہے نہیں یقینی سی بات ہے کہ انہیں شاید ایسی رعایت نہ مل پاتی ہو جماعت کی تو ان کے لیے رعایت ملے گی اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور جاب کر سکتے ہیں تو نور اعلی نور ہے اگر نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اور کوئی ایسا سورس نہیں ہے تو پھر وہ جماعت ترک کر سکتے ہیں نماز بالکل ترک نہ کریں اور اس ترک جماعت کی بنا پر روزے کی نورانیت میں تو فرق آئے گا لیکن روزے کی فرضیت انشاءاللہ ادا ہو جائے گی ٹھیک دوسرا نے ایک بھائی نے پوچھا کہ تحجد عشاء کے فورن بعد کیا پڑھ سکتے ہیں تو جی ہاں اس کی شرط ہی یہ ہے کہ عشاء کے فرائض کی ادائیگی کے بعد انسان سو جائے اور جب وہ اٹھے گا تو تحجد کا وقت شروع ہے چاہے پانچ منٹ بعد ہی کیوں نہ ہو اور یہ اختتام میں شہر تک رہتا ہے یعنی پوری رات تحجد کا وقت ہے جب سہری بند ہوگی تو تحجد کا وقت بھی ختم ہو جائے گا اگر پچھلے کو جمعے قضا ہو گئے تھے تو جمعے کی قضا نہیں ہوتی ہے اس کی جگہ زہر کے چار فرائض کی قضا ہوگی جو حساب کرنے کتنے جمعے نکلے ہیں ان کی جگہ ہر جگہ فرض زہر ادا کریں گے ٹھیک ہے کے پاس اگر زیور ہو تو چونکہ عقلع ہیں بالغہ ہیں اور شریعت نے ہر عاقل بالغ کو اپنے امور کا خود اسی کو مکلف بنایا ہے دوسرا اس کا مکلف نہیں ہے لہذا اگر وہ شوہر کم نہیں دیتے بالفر زکوۃ ادا نہیں کرتے تو عورت پہ واجب ہے کہ وہ اپنا زیور بیچ کر زکوات ادا کرے یہ اس پہ لازم ہے زیور رکھنا اس پہ لازم نہیں تھا زکوات کی ادائیگی لازم ہے اور اگر شوہر یہ کہتے ہیں کہ میں دے دوں گا پھر اس میں کوتای کے مرتکب ہو رہے ہیں تو پھر بھی بہن کو یہ چاہیے کہ وہ یا تو ان سے کہیں کہ بھائی آپ ادا کریں وہ کوتا کر رہے ہیں تو پھر یہی عمل کریں اور اگر شوہر کچھ عرصے بعد ادا کر ہی رہے ہیں ان کی طرف سے ادا کر رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ اگر کوئی عاقل بالغ آدمی کی طرف سے میں کوئی مالی عبادت اس کی اجازت سے ادا کروں گا تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی ٹھیک ہے مفتی صاحب جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے معاشرتی برائیوں کے حوالے سے اور حق تلفی کے حوالے سے بات ہوئی تو حق تلفی پر بہت ہٹ دھرمی ہے ایک تو صورت مفتی صاحب نے جس طرح اس کا جواب دیا تھا اگر یہ حق تلفی ایک سسٹم کا حصہ بن جائے ایک کہ اس کے بغیر بارے میں ہی نہیں ہے یعنی کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر میں یہ تیل نہیں ملاتا ہوں اس کے اندر کسی کا حق اس طرح سے نہیں مارتا ہوں تو میرے گھر کی پوری نہیں ہوتی ہے. میری گھر کی کا, کا نظام ہی نہیں چلے گا ایسا کمپٹیشن ہو گیا ہے تو اس صورت میں کہ جب وہ حق تلفی سسٹم کا حصہ بن جائے ایک شخص کتنا مکلف ہوگا لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنا گھر چلانے کے لیے کسی کا گھر نہیں جلایا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا عہد رسالت ماں میں دیکھ معاشرتی برائیوں کی بات کر رہے ہیں تو معاشرتی خوبیاں سامنے رکھیں کہ دورے صحابہ میں کیا خصوصیات تھی ہم ہم وہ تو اپنے پڑوس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دیا کرتے تھے ان کو کھلانے کے لیے خود فاقے برداشت کیا کرتے تھے کیسی کیسی مثالیں موجود ہیں وہ سری والی مثال موجود ہے جو سات گھروں میں گھوم کر پھر وہیں آتی ہے جہاں سے چلی تھی تو یہ تھا اسلامی معاشرہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس سلسلے میں نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے مشکا شریف میں موجود ہے اور بڑی اس حوالے سے ریفرنس دیے جاتے ہیں اس حدیث کے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ کرام سوچنے لگے کہنے لگے یا رسول وہ جس کے پاس مال نہیں آپ نے فرمایا نہیں اس طرح کی چند چیزیں ذکر کی پھر حضور نے فرمایا مفید وہ ہے کہ جس کے پاس نیکیاں ہوں اور پھر وہ کل بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم ہو جائے جن لوگوں نے جن لوگوں کے اس نے حقوق کو طلب کیا تھا ایک اس کی نیکی لے جائے گا ایک نماز لے جائے گا ایک روزہ لے جائے گا یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا اور پھر بھی حقدار ہوں گے تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے اوپر ڈال دیے جائیں گے جس نے حق تلف کیا اللہ ہو اللہ پر مفید صاحب جس طرح بات ہو رہی ہے حق تلفی آپ, آپ کیا کہتے ہیں کہ سسٹم کا اگر سسٹم کا حصہ ہی بن جائے مطلب گزارا ہی نہیں ایک آپ کی اجازت سے اگر کالر شامل کر لوں پہلے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی تسلیم بھائی یہ میں نے آپ سے کوئی دو تین سوال پوچھ رہے جی جی بالکل پوچھیے کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں آصف بات کر رہا ہوں بہاول پور سے جی آصف صاحب جی تسلیم بھائی ایک سوال تو یہ ہے کہ میرے پاس کچھ زیورات ہیں اچھا اور وہ میں نے بینک میں رکھے ہوا ہوا ہوئے اچھا کہ ان پہ جو ہے واجب ہوتی ہے یا نہیں واجب ہوتی اچھا دوسرا یہ ہے کہ ان دیول کے علاوہ تھوڑے سے ایک دو تین تولے گھر میں بھی بچے ہیں جو میری گھر والی پہنتی ہے تو اگر ان پہ نہیں بھی ہوتی بینک والوں پہ تو اس پہ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی کل کی صورت میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں روزے کے بعد اگر گھر میں جو ہے نا میاں بیوی اکٹھے سو جائیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ کسی وقت میں گھر میں انٹر ہوں کمرے کے اندر انٹر ہوں اور یا میں اٹھاؤں اور آگے جانا ہے گھر والی اگر کپڑے چینج کر رہی ہے تو اگر دیکھ لیا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں علی بول رہا ہوں جی علی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں اللہ کا کرم یا تو علی بھائی آپ ابھی اٹھے ہیں یا سوئے نہیں ہیں نہیں میں ابھی اٹھاؤں گا تھوڑی دیر میں جی فرمائیے میرا تجربہ صحیح رہا آپ کو مفتی صحمان اور نثار بھائی کو بہت بہت السلام علیکم میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا مغرب کی نماز قزا نماز مکرو کار کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے یا مغرب کی وقت پڑے اچھا ٹھیک ہے اور سوال سوال ہے کہ میرا نام تمام سرٹیفکیٹ میں لکھا علی اسلم اگر میں کسی کو یہ بتاؤں کہ میرا نام احمد علی ہے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا اس میں اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب یہ پوچھا کہ بینک میں زیور رکھا پہ لون لیا ہوا ہے انہوں نے ہاں جی ہاں تو اس پہ زیور پہ زکات تو بنے گی ٹھیک ہے جتنا وہ زیور ہے اور گھر والا زیور بھی اس میں ملا کر دونوں اس کا وزن کروا لیں یا اندازہ کر لیں وزن کتنا ہے اس پہ زکات بنے گی لیکن زکات کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ جتنا بینکنہ نے لون لیا ہوا ہے اس کو پہلے اس میں سے مائنس کر دیجیے گا ٹھیک ہے مائنس کرنے کے بعد دیکھیے کیا اتنا اماؤنٹ بچتا ہے جو مقدار نصاب تک پہنچے یعنی کم از کم ساڑھے سولہ ہزار تقریباً سترہ ہزار پہنچتا ہے اس تک تو جتنا اس کے اوپر ہے یعنی سولہ برادر کو بھی ملا کر مطلب پھر یہ گویا کہ ایک نصاب بن گیا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہاں زکات تو ہے हुم. پھر آپ کو ڈھائی اس کا نکالنا ہوگا تو قرضے کی رقم پہلے نکال دیجیے گا پھر جو باقی بچے اس کا ڈھائی پرسینٹ ان کو دینی ہوگی ٹھیک ہے اگر زوجہ شوہر اکٹھے سو جاتے ہیں تو سونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے روزے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ قائم رہے گا हुँ. اگر کسی ایسے منظر پر نگاہ پڑ جائے جو مطلب مناسب نہیں ہے بال تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا حد کہ یہاں کو کر نے یہاں تک بیان فرمایا گا بال اس میں ڈسچارجنگ بھی ہو جاتی हुँ. تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑتا ہاں، نورانیت میں کمی ضرور آتی ٹھیک ہے بھائی نے پوچھا یاد رکھیں کہ مغرب کی کوئی بھی نماز کی قضا اگر کرنا چاہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اسی نماز کے وقت میں کی جائے ٹھیک ہے اگر مغرب کی نماز قضا ہو گئی تو مکرو اوقات کو چھوڑ کر کسی بھی وقت اس کو ادا کر سکتے ہیں اگر ان کا نام علی اسلم ہے لیکن احمد علی بتاتے ہیں تو کیا احمد علی کا سیکنڈ نام انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ نہیں اگر تو نہیں رکھا تو تو یہ جھوٹ ہے کیونکہ علی اسلام نام ہے وہ کہہ رہے ہیں میرے یہ نام ہے اور اگر یہ دو نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ کاغذ میں جو لکھا ہوا ہے کاغذات میں وہی نام کسی کو بتایا جائے آپ دوسرا نام بھی بتا سکتے ہیں صحیح تاجر میں کون شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم, علیکم. السّلام علیکم وعلیکم السلام بھائی کیسے ہیں آپ الحمد للہ اور کہاں سے بات کر رہے ہیں بات کر کے دلیکم السلام سے رمضان بہت شکریہ آپ کو بھی رمضان مبارک تھینک جی. یو میرا کوشچن یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بہن تھی اگر تھی تو اس کا نام کیا تھا اچھا ٹھیک ہے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے ही. کہ جو ابھی آپ لوگوں نے یہ بتایا نا کہ وہ بھائی میرے نماز پڑھ رہے ہیں پڑھتے ہیں نا हाँ. تو وہ شلوا کر اوپر سے افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ٹھیک آپ پڑھتی ہیں آپ آپ پڑھ رہی ہیں نہیں نہیں وہ میرے بھائی ویسے آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں میں جی میں نے پاک پرانے پاکستہ اچھا ماشاءاللہ میں نے کہا کہی شاید کسی نے پیپر میں پوچھنا ہے کہ حضرت اباہیم علیہ السلام کی بہن تھی اور ان کا نام ہم لوگوں نے ہمارے وہ شبان المزم کو نا میرے یہاں وہ بانجی ہوئی تھی ہم لوگوں نے اس کا نیم رکھنا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے بھائی کا نام ابراہیم رکھا ہے نا اچھا اچھا اچھا تو بارہ وہ ہوئی تھی میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کوئی اس ماں کی مناسبت سے نہ کوئی اچھا سا نام بھی بتائیں جی میں آپ کے سوال کا شان نزول سمجھ گیا بہت شکریہ کال کرنے کا آپ بہت اچھی بات کی جی مفتی صاحب میرے علم میں تو نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بہن تھی نہ ایسا کہیں تذکرہ پڑھا ہے اور بہرحال نام جو ہیں وہ سرکار کی ازواج و متحرات پہ رکھ بہت اچھے اچھے نام ہیں مثیریا ایک بہت پیارا نام ہے ماریا ہے چلے میں میں کہتا ہوں دو نام آپ بتا دیجئے مفتی صاحب دو نام آپ دیجئے جویریہ <laughs> ماریا جویری جو ماریا آپ <laughs> دو نام آپ بتائیے فاطمہ آمنہ نام رکھ لیا گئے یہ <laughs> چار نام دونوں مفتیان کرام نے دیے ہیں جویریہ جو اور ماریا اور فاطمہ اور آمنہ تو یہ چار ناموں میں سے بہن آپ جو بھی نام پسند کرے رکھنا چاہیں تو اس میں سے آپ رکھ لیجیے جی مفتی صاحب آگے اوپر سے فولڈ نہ کریں یہ اب یہ تفصیل بتائی دی ہے کہ اگر ٹکنے ڈھکے ہوئے ہیں اور دل میں تکبر نہیں ہے تو زیادہ زیادہ مکرو تنظیم ہوگا لیکن اگر فولڈ وغیرہ کرتے ہیں تو یہ مکرو تحریمی میں چلا جائے گا اور یہ مناسب نہیں ہے صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم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 اچھا بھائی جان میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں اور جتنے بھی میرے پاس پیمنٹ ہے میں نے اس کی پرچیزنگ کر لی ہوئی ہے وہ ابھی تک فیل نہیں ہو رہی کیا میں اس کی دکان سے نکالنا چاہتا ہوں اور کیا میرے پاس دُکان نکالنے کے لیے اور پیسے بھی نہیں ہے کیا اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں بول رہی ہوں جی جی فرمائیے جی میں نے سوال کرنا تھا حج کے بارے میں جی میں حج پہ جانا چاہتی ہوں میرے بہنوں ہیں اچھا ان کے ساتھ ان کی بی بی بھی ہے جو میری بہنیں اور دو بیویاں اور بھی ہیں جی میں جی ان کے ساتھ حج پہ جا سکتی ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ناد شامل کرتے ہیں حافظ ڈاکٹر نثار احمد مارپانی یہ شرف حاصل کر رہے ہیں اے بل والے منظور دعا کرنا سز گمبد منظور دعا کرنا جب وقت نذا آئے دیدار دیدارتا تیرنا جب وقت نذا آئے دیدار اتا کرنا میں مجرم ہوں جہاں بھر کا سوائے زمانہ ہو چادر میں چھپا لینا اے ای پی دل کے پے دے میرا حاقے پر دن سی دل کے نہار جب وقت نذا آئے دیدار اتا اور میں قبر اندھی جان میرے آکا امداد میری کہنے آ جان میرے آکا روشن میری تربت کو للہ ذرا کہنا جب وقت نذا دیدار تحبوے پلا ہی کو کون جدا کرنا اللہ سا کو جدا کرنا جب بتنزا یدارے آتا تینا جب بزار آئے ہمیں دیدار عطا کے نا ماشاءاللہ اللہ ماشاء ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم صاحب جی بات کر رہا ہوں کون کہا آپ بہت بہت بہت محنت کے ساتھ آپ کا پروگرام مجھے شرکت کی شرکت کی دعوت مجھے لیکن میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں پلیز ذرا مجھے اس کا جواب ضرور دیجئے گا آپ ٹیلیویژن کی آواز سترہ دن کے ہوئے ہیں آج سترہ شاوان کو ہوئے تھے ٹیلیویژن کی آواز بند کر دیجئے گا ہاں بند ہے میری آس سترہ شبان کو ہوئے تھے اچھا تو مطلب یہ اس کا نام شیزین رکھنا چاہ رہے ہیں شیزین تو مجھے یہ بتائیے شیزین صحیح ہیں یا نہیں کیونکہ ان کی ماں کی بہت ضد ہے کہ میں یہی نام رکھوں گی شیزین شیزین اچھا تو ضد کیوں ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو السلام علیکم تسلیم کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں بات کر رہی ہوں سے جی بہن فرمائیے جی جی کیجیے السلام علیکم سار بھائی وعلیکم السلام کیسی ٹھیک ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی بہن فرمائیے آپ کی لائن ڈراپ کرنی پڑے گی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ جب بھی بات کریں آپ اپنی جو لوگ اکثر کاز اب جو آتی ہیں وہ بڑی کلیئر ہوتی ہیں اس لیے کہ وہ فون ریسیور پر ہماری آواز کو سن رہے ہوتے ہیں آپ اگر اپنی آواز ویژن پر سننا شروع کر دیں گے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم سے بات ہو سکے اگر آپ کو پروگرام میں بات کرنی ہے تو آپ ٹیلیفون ریسیور پر بات کیجیے تاکہ بات واضح ہو ٹیلیویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں یہ ایک جنون چیز ہے اسی لیے آپ کو کہی جاتی ہے جی مفتی صاحب دیکھیں یہ جو بھائی نے پراپرٹی ڈیلر ہیں انہوں نے کچھ زمینیں لے کر رکھ لی ہیں بیچنے کی نیت سے تو وہ مالے تجارت ہے اور مالے تجارت پر سال گزر جانے کے بعد زکات واجب ہوگی ایک سال بعد ان زمینوں کی جو ویلیو ہوگی اس کا ڈھائی پرسینٹ کو زکات نکالنی ہوگی لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس مال ایسا نہیں ہے زمینیں بک بھی نہیں رہی اور مال بھی نہیں کہ میں زکات ادا کر سکوں हم. اس کے لیے صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو قرض دے سکتا ہو آپ لے سکتے ہو سود کے اوپر نہ لیں تو وہ قرض لے کر آپ زکوات ادا کر دیں चीज़. اگر یہ صورت بھی نہیں کوئی, آپ کو قرض نہیں دیتا تو پھر کوئی بات نہیں آپ مجبور ہیں جب زمینیں بکیں تو آپ سال بر سال زمینوں کا حساب ضرور کرتے رہیں جب وہ زمینیں بک جائیں پیسہ ہاتھ میں آئے تو زکوات ادا کر دیجیے گا ٹھیک دوسرا بہن نے کہا کہ بہنوئی جا رہے ہیں اپنی زو ان کی بہن کے ساتھ تو بہرحال وہ نامحرم ہے عورت عورت کے لیے نامحرم نہیں بن سکتی مرد عورت کے لیے محرم ہے نا محرم ہو سکتا ہے اور یہ چونکہ نامحرم ہے اس میں محرم ہو جانے کا کوئی صورت نہیں ہے لہٰذا بہنوئی کے ساتھ جانا ممکن نہیں ٹھیک ہے اور یہ شی زین نام جو ہے یہ لگتا ہے کہ جاپانی اور چائنا کو ملا کر ایک نام تیار کیا گیا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اسلامی نام نہیں ہے اور اس کے معنی بھی کوئی نہیں ہوں گے مغم قسم کا ہوگا شخصیت پر اچھے اثر مرتب نہیں ہوں گے تو بہن سے گزارش ہے کہ ضد کے بجائے بہتر یہ ہے کہ بہت پیارے پیارے نام ہیں صحابے کے میں اور دوسرے بھی ان میں نام، ان کا نام رکھے تو بہت بہتر ہے چل ہم یہی بات کر رہے تھے اگر بہت ضد ہے تو کوئی اجازت مل سکتی ہے آپ رکھ لیں گے بہت سارے نام ہیں جو اسلامی نام ہونے کے ساتھ ساتھ پھر یونیک بھی ہیں بڑے خوبصورت نام بھی ہیں اور हुँ. ان کی نسبتیں بزرگوں سے بھی ہیں हुँ. اب معاملہ ضد کا آ جائے پھر کیا کریں صحیح توہم پرستی میں اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتا ہوں یہاں پر توہم پرستی ہم بہت زیادہ کرتے ہیں کوئی دیوار پر کوا بیٹھ گیا تو کا مہمان آئے گا کینچی مت چلاؤ لڑائی ہو جائے گی ورنہ نائیوں کے گھر تو لڑائی ہی ہوتی رہتی یہ چیزیں بدشگونی ہو جائے گی ایک لفظ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا بدشگونی کیا ہے اور تواہم پرستی کیسے جنم دے دیکھیں اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے تواہم پرستی کا کہ بلی آگے سے گزر گئی تو مشکلات آ جائیں گی پیر میں کینچی نہ ڈالی جائے اس طرح کی بہت ساری ہم جس معاشرے سے پہلے تعلق رکھتے تھے یہ اس کے اثرات ہیں ہماری عادت ہے ہم جہاں سے بھی آتے ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ توفتن لے کر آتے ہیں اور افسوس کے جو ہماری اپنی تہذیب اور کلچر اور جو ہماری روایات ہیں وہ دیتے ہوئے ہم سوچتے ہیں اسلام نے خود نبی کریم علیہ السلام نے جب دین اسلام کا آغاز فرمایا تبلیغ فرمائی تو یہ جتنے بھی زمانۂ جاہلیت کے تباہمات تھے ان تمام کو آپ نے مسترد کر دیا لہذا اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے اور بعض اوقات ایسے ایسے توہمات ہمارے یہاں پہ پیدا ہو جاتے ہیں جو شریعت سے ٹکراتے ہیں بعض اوقات کو اس بات کو جاری رکھیں گے ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوڑتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تسلیم ساوری کے ساتھ اور مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے آپ کی بات کی خطاخلا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض ایسے توہمات بھی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جس کے سبب گمراہیت تک میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں تو اسلام نے توہم پرستی کو ختم کر دیا اچھا لفظ وہم جو استعمال ہوتا ہے ایک خوف اور خطرے کے لیے بھی ہمارے یہاں پہ استعمال ہوتا ہے تو یہ التباس نہ ہو جائے یعنی انسان کو بعض اوقات وہم ہوتا ہے کہ مجھے بخار ہے وہم ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز ہے تو یہ جو انسان کی ضمنی کیفیت ہوتی ہے یہ اور چیز ہے ٹھیک اور توہم پرستی سے مراد चीज़ یہ चीज़ ہوتا ہے یہ ہم پرستی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا شریعت نے ذکر نہیں کیا قرآن حدیث میں ذکر نہیں آیا ان چیزوں کے متعلق احقات قائم کر لینا کہ یہ چیز اس طرح ہوگی صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام, السلام, السلام کہاں سے بات کر رہے ہیں رمضان بہت مبارک آپ کو بھی رمضان مبارک خیر مبارک بھائی میں نے امریکہ سے بات کر رہی ہوں میرا, میرا نام صوفیہ ہے اچھا فرمائیے اچھا بھائی میں نے آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا امریکہ کے کس شہر ہیں امریکہ کے کس شہر سے بات کر رہی ہیں انڈیانا سے بات کر رہی ہوں انڈیانا میں پیرا کا شہر لبنان اچھا اچھا جی فرمائیے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم ہمارے تراوی پڑھتے ہیں کیا آیا مقدہ ہے یا غیرمقدہ اور اگر ہم گھر میں نماز پڑھتی ہیں جیسے تو یہ چار رقص اگر میں پڑھوں تو اس کا طریقہ کیا ہے چار رقط پڑھنے کا اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں اور کچھ کہنا چاہیں گی بہت شکریہ کال کرنے کا ایک اور ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم السلام علیکم آ, لائن میرا خیال ہے یہ ڈراپ ہو گئی جی مفتی صاحب یہ تراویح جو ہیں سننا کے معقدہ ہیں हुँ. اور اس کا دو دو رکت کے ساتھ ادا کرنا ہی مستحد ہے हुँ. لیکن بادل چار رکت کے ساتھ ادا کریں گے تب بھی حرج نہیں हुँ. اس صورت میں ان کو کرنا اس طرح ہوگا کہ دو رکت کے بعد یہ بیٹھیں گی اطحیات پڑنے کے بعد دوسری وغیرہ کچھ بھی نہ پڑھیں تیسری کے لیے کھڑے جائیں تیسری چوکی پڑیں وہی الحمد شریف اور سورت کے ساتھ آخر میں سلام پھر صحیح مفتی صاحب کہا جاتا ہے اکثر کہ یہ تباہم پرستی نہیں ہے جیسے تم دقیانوسی چار کتابیں پڑھ گئے تم لوگ پتا نہیں کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو کہ یہ چیزیں بڑوں کی ہیں ہم بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں تو بڑوں کی بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہی ہوتی ہے تو ایسا کہا جاتا ہے عجیب میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے کنفیوژن ہے دیکھیے یہاں تھوڑی سی میں وضاحت عرض کروں گا پہلی بات یہ کہ تواہم پرستی نبی کریم کے دور میں بھی تھی اور نبی کریم نے اس کو ختم فرمایا جیسے موسی صاحب نے کہا کہ یہ کسی اور کا تحفہ تھا اور ہم لوگوں کی عادت ہے کہ دوسروں کے ناقص اور برے سو سے ضرور قبول کرتے ہیں اچھی عادت مومن نہیں لیتے اس زمانے میں جو عرب لوگ تھے گھر سے باہر نکلتے تھے تو پرندے کو اڑاتے تھے हुँ. اگر سیدھی جانب گیا تو کام ہو جائے گا اس طرف گیا تو کام نہیں ہوگا سیدھا گیا تو دونوں جانب برابر ہیں हुँ. اور اوپر کو گیا تو واپس آ جاؤ تو हुँ. نبی کریم نے ان چیزوں سے منع فرمایا صحیح. اور اس, اس کے بارے میں فرمان یہ ہے کہ ایزا پپی فروم دی کہ جب تو بس شگونی میں مبتلا ہو تو اس کام کو کر گزرو نبی کا فرمان تو یہ ہے ترمی کی روایت میں کہ اس کام کو کر گزرو مثلا بلی نے راستہ کاٹا وس آیا پتہ نہیں کام یہ, یہ ہے صحیح لیکن صحیح لیکن نے اسلام نے یہ دیکھا کہ بعض اقوال ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے اندر بہت زیادہ مشہور اور معروف ہو جاتے ہیں جی وہ پھر اس کو فالو کرنے کی اجازت دیتے ہیں اچھا آپ ایسا کر آپ ایسے ہی کریں مثلا رات میں جھاڑو دے تنگ دستی آئے گی حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمانے کا شان ہے کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے آپ کسی کی پرہزگاری اس کو بڑھانے سکتی کسی کا فصق کو فجور اسے کم نہیں کر سکتا تو رات میں جھاڑو دینا کیسے کم کر دے گا لیکن اقابین نے فرمایا احتیاط کر لیں یہ اس لیے بیان فرمایا کہ لوگوں کا اعتقاد اللہ پر بہت کمزور ہوتا ہے اگر بزرگان نے دن کہ آپ جھاڑو دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور تنگ دستی ہی آگئی تو گئی تو فوراً جیسے آپ نے فرمایا نا وسطے کے شکار ہو جائیں گے مولوی لوگ اپنی باتیں بولتے ہیں دیکھو یہ بات صحیح مشہور تھی تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر کہ یہ اللہ سے بد اعتقاد ہوں بد گمان ہوں یا علماء پہ کلام کریں بہتر یہ ہے کہ ان کو ان کی جہالت میں ہی رہنے دیا جائے کہ کم از کم اتنا تو ہے کہ یہ اس کے خلاف نہیں ہوں گے اچھا یہ ضعیف لوگوں کے لیے ہے کمزور ایمان والوں کے لیے ہے جبکہ قبی ایمان جو صحیح الاعتقاد ہیں ان کے لیے حکم یہ ہوگا اس کی کسی بات کی پرواہ نہ کریں اور وہ ٹھیک ہے جھاڑو دیں کوئی فرق نہیں پڑتا رسک دینے والا اللہ تعالیٰ ہے جھاڑو نہیں اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے کسی تقسیم رسک کا فیصلہ کر چکا ہے تو جھاڑو کون ہوتی ہے کہ اللہ کے فیصلے کو بدل دے صحیح تو اس لیے تو اس لیے عوام الناس میں بعض باتیں واقعی مشہور ہو جاتی ہیں اور وہ ایسی راشی ہو جاتی ہیں جسے چاند سورج گرہن کا مسئلہ کہ عورت اس میں لوہے کو ہاتھ نہ لگائے غالباً کہ بچے پہ اثر پڑ جائے گا صحیح اب آپ کہیں بھائی ہاتھ لگائے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بہن نے لگا لیا اور اس کا بچہ آئے بنا <coughs> طور پر ہو گیا قدرتی <coughs> طور پہ ہوگا یا سے بات اس سے تو نہیں ہوگا لیکن وہ کیا ہوگا آپ سے بدگمان ہو جائیں گے میں تسلیم صابری بھائی کے مشورے پہ عمل کیا اور یہ مسئلہ ہو گیا ہمارے ساتھ تو اور ساری زندگی آپ کو تانے دیتے رہیں گے جب بچے میں نگاہ پڑے گی تسلیم بھائی یاد آ جائیں گے تسلیم, تسلیم صاحب پھنس گئے اس لیے اکابرین نے حکمت لوگوں کی ضعیف الاعتقادی کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ آپ اس میں احتیاطی کرنے تو بہتر ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ عوام الناس تو اپنے اپنی رائے بولتی ہے آپ کچھ اچھی بات کہیں گے وہ اس پر بھی کلام کرنا شروع کر دیں گے تو پھر عوام عوام ہیں انہیں پیار سے محبت سے شفقت سے سمجھایا جائے اور اسی طرح دو تقسیمیں کی جائیں کہ اگر ان کا کوئی کال سراہتن قرآن حدیث کے خلاف ہے تو, تو ہم سختی سے منع کریں گے اگر قرآن حدیث کے خلاف نہیں بلکہ ایک عام عوامی مشہور بات ہے جو قرآن حدیث کے مخالف بھی نہیں ہے اگرچہ موافق بھی نہیں ہے تو پھر ہم اس کی باطنی کیفیت کو دیکھیں گے مضبوط ایمان ہے تو منع کریں گے اور ضعیف الایمان ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے تم اس میں عمل کر سکتے صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر السلام علیکم وعلیکم السلام اور صاحب میرا نام شاہد ہے اور میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں جی شاہد صاحب اور آپ سب کو رمضان مبارک ہو اور میری طرف سب کو بہت سلام ہو آپ کو بھی رمضان مبارک وعلیکم السلام جی میرا سوال یہ تھا ابھی میں ایک سوال مس کر گیا کہ زکوات کے بارے میں میرا گھر ہے میرا مارگیج کروایا ہے اور میرے پاس گاڑی ہے جو فائننس ہے اچھا تو میرے پاس زکوات کس طرح فرض ہوگی پہلا سوال اور دوسرا سوال یہ کہ میرا بیٹا ہُوا ہے ماشاء سے ان کا نام میں نے موہت رکھا ہے موہد اور نسبت سے اس کا ذرا مجھے معنی پلیز بتا دیں کہ مولانا صاحب سے سپیل کریں گے جی سپیل کریں گے موہد کو موہد ایم یو اے ایچ آئی ڈی موہد موہت ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں عبد الرزاق بات کر رہا ہوں کراچی ہراگر سے جی عبدالرزاق صاحب تسلیم بھائی بڑی مدتوں کے بعد آپ سے میرے مطلب یہ کال لگی ہے آج میں بات کر رہا ہوں اچھا اور یہ مفتی اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی جی اور اپنے مارفانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی جی سمجھنا اور بات یہ تھی کہ عموماً یہ جو سوال جواب ہوتے ہیں میتھ اپنی جو قبر کے اندر میں جو <تصفيق> کہ جو انتقال کرنے کے بعد ان کے ساتھ یہ ہوگا عذاب ہوں گے لیکن جو <تصفيق> یہ اپنے جو بزرگ زیف العمر جو آدمی ہوں گے جو انتقال کر جائیں گے <تصفيق> تو ان کے ساتھ کیا مطلب معاملات ہوں گے اچھا قبر کے درمیان قبر کے اندر ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مخصوص تباہم پرستی کے حوالے سے ہی ہم گفتگو کریں گے سوالوں کے جواب پھر انشاءاللہ دیتے ہیں کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السّلام جی کون صاحب اور کہاں سے میں انڈیا سے بول رہا ہوں اجمیر شریف سے سبحان اللہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بس الحمدللہ اور آپ کیسے ہیں اللہ کا کرم ہے اور مفتی صاحب وغیرہ سب کو سلام بولنا سب کو مبارک اچھا آپ کا نام سن کر آپ نے جس جگہ کا نام لیا آپ نے ہمارے چہروں پر رونق نہیں دیکھی الحمد اللہ جی فرمائیے میں اپنے بچے کا نام میں نے مظہر رکھا ہے محمد مظہر محمد مظہر ہاں جی جی جی بالکل اس کے معنی کیا ہوں گے اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ناظرین کل جو بات ہوئی تھی حضرت سیدہ فاطمت الزرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہم نے خراج عقیدت پیش کیا بات یہ ہے کہ اس میں بزرگوں کے ناموں کا ذکر آیا کہ ہم نام رکھیں تو آج یہ سلسلہ اب چل پڑا ہے بلکہ مفتی صاحب سے میں پوچھوں گا کہ دو چار نام ان کو بھی بتا دیے جائیں اور جو پوچھنا چاہ رہے ہیں مطلب معنی مفہوم یہی بات کل بھی ہو رہی تھی ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے دن خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم ساوری کے ساتھ اور یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے ماسٹر پیٹس کے تعاون سے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں اندور سے بول رہا ہوں انڈیا سے ایک گزریش خان اندور سے جی فرمائی ہے جی جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے جاننا چاہتا تھا میری بچے کا نام میں نے زادیہ رکھا ہے اور لڑکے کا نام ناوید رکھا ہے دونوں کے مطلب بتا دیجیے کوئی اچھے نام بتا دیجیے میں ایک عجیب کشم کش کا شکار ہو گیا ایسی بے بسی اور بے کسی مجھ پر کم ہی آتی ہے ایک پروگرام وارسی صاحب شروع کرتے ہیں جس میں ناموں کے بارے میں بتایا کریں گے اور نام رکھا بھی کریں گے شرعی مسائل ہم بات کر رہے ہیں شرعی مسائل پورے پوچھنا چاہتے ہیں اور معاشرتی برائی